اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام امام خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد علیہ و علی اصحب اجمعین آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع اخلاص ہے اور یہ جو اخلاص ہے اس کو کئی معنوں میں دیکھا جاتا ہے ایک تو معنی اس کا وہی ہے خلوص والا جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں لفظ خالص بھی اخلاص ہی کے معنی میں آتا ہے اور لفظ تقوی بھی اخلاص کے معنی میں آئے گا کیونکہ تقوا کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ لسٹ میں دے رکھا ہے جب کریں گے تو اس میں زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی لیکن یہاں پہ صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بھی, اور بھی کئی اسی پائے کے جو ہمارے گزرے ہیں آئماں انہوں نے جو تقوا ہے اس کو بھی اخلاص کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جہاں اخلاص ہوگا وہیں تقویٰ ہوگا اگر اخلاص نہیں ہوگا تو جو بظاہر تقویٰ نظر آتا ہے وہ تو ریاکاری ہوگا قرآن مجید میں سورہ ظمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو خالص عبادت ہے وہ اللہ ہی کو زیبا ہے یعنی جو اطاط ہے جو بندگی ہے جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے اور کوئی اس کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہے پھر اسی سورہ میں ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو خالص رکھتے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی جو ہے یہ مضبوط دین ہے سورہ الحج میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگے ظلم کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اور یہاں پہ تقوا خلوص کے معنی میں اور خالص کے معنی میں اور دل جو ہے اس کی حضوری کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح سورہ عالیہ عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر کوئی چیز ہم اپنے سینوں میں چھپائیں یا ظاہر کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خبر ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے جب بھی خلوص کی بات آتی ہے اخلاص کی بات آتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے نیت کی بھی بات آتی ہے کیونکہ نیت صحیح ہوگی تو خلوص بھی پیدا ہوگا تو اس میں عام طور پہ سب سے پہلے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ وہی حدیث ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں انعمال و بنیات لیکن یہ مکمل حدیث اصل میں نہیں ہے کچھ محدثین نے اتنی بیان کی ہے کچھ نے طویل بیان کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آمال کا دارومدار مدار ہے وہ نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی شمار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت انہیں مقاصد کے لیے شمار ہوگی بلکہ اس میں یہ اصل میں اس میں تھوڑا سا میرے کر دوں ایک صحابی اصل میں جب ہجرت ہوئی تو ایک صحابی ہجرت انہوں نے کی تو وہ نکاح کے لیے اصل میں تشریف لے گئے تھے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و مجمعین آپس میں تو ظاہر ہے یار دوست تھے تو انہوں نے مزاق میں کچھ نام بھی رکھ دیا ظاہر ہے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں لیکن صرف بتانے کے لی اچھا اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی یا وادی میں سفر کریں وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں ان کو عذر نے ہمارے ساتھ آنے سے روک دیا یعنی نیت ان کی تھی وہ خلوص کے ساتھ اس جو بھی مہم تھی غزوہ تبو کی اس میں ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے لیکن کوئی ایسی مجبوری تھی جس کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا تو ان کا ان کی اس نیت اور خلوص کی وجہ سے ان کا نہ جانے کے باوجود جہاں جہاں پر ہمارا صحاب کرامر اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو یہ لشکر تھا وہ گیا اور اس کا جو بھی اجر تھا وہ سب کے سب اس اجر میں ساتھ شامل ہوئے اسی وجہ سے بہت سے گروہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جی آپ اچھی نیت کر لیجئے آپ یہ کر لیجئے آپ وہ کر لیجئے اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کام کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن اگر نیت اچھی ہوگی اور اگر اللہ تبارک و وہ نیت جو ہے اس کو قبول فرما لے تو اس کا اجر پھر بھی آپ کو وہ کام نہ کر کے بھی آپ کو اس کا اجر مل جائے گا اتنی اہمیت ہے اخلاص کی صحیح مسلم میں پھر ایک روایت ہے کہ اسکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دس نیکیوں سے لے کے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا نہیں ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک کامل نیکی جو ہے وہ لکھ دیتا ہے اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک برائی کو ایک برائی لکھتا ہے متفق علیہ حدیث ہے تو اس میں بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ارادے اور نیکی کا کتنا عمل دخل ہے تو اخلاص انہی معنوں میں جو ہے اس کی بات ہوتی ہے ایک حدیث قدسی ہمارے پاس ہے حضرت شیخ ابو عبد الرحمٰن السلمی رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے مکمل سند بھی بیان کی ہے جہاں اس کا حوالہ مجھے ملا وہاں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مستند سند ہے لیکن مجھے خود اس کو دیکھنے کے اتفاق نہیں ہوا اس لیے وہ اللہ عالم اس سند میں جو صحابی ہیں وہ ہیں حضرت حضیف رضی اللہ تعالی عنہ ان وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے اخلاص کے بارے میں سوال کیا اور جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کر کے جو جواب پہنچایا وہ یہ تھا کہ یہ میرا ایک راز ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے, حدیث ایک ایسی حدیث ہوتی ہے جو کہ ادات حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بارک سے ہوتی ہے لیکن اصل میں اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ایک راز ہے جسے میں اس بندے کے دل میں رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ابھی ہم نے کل کی گفتگو میں بھی بات کی تھی کہ محبت اللہ کے محبت کرنے کا کیا مطلب اور کب اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں ہم خلوص جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہم دیکھتے ہیں حضرت مصری رحمت اللہ علیہ ان کا کہنا یہ کہ اخلاص جو ہے وہ تین علامات ہیں تین اشارے ہیں جن سے ہمیں اخلاص کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعریف کرنا یا برائی کرنا بندے کے سامنے ایک جیسا ہو جائے ایک جیسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے کو بہت خوشی اس طرح سے محسوس نہ ہو جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو تعریف سن کے پھول گئے اور اگر کوئی میری برائی کرتا ہے تو مجھے اس کا ملال اس کا قلق اس کا دکھ اس کی تکلیف نہ ہو اگر یہ کیفیت آ جاتی ہے تو یہ بھی اخلاص کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر اسی طرح عمل کے دوران انسان اپنے اعمال کو بھول جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں اور اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں کسی بھی طرح سے اپنے کسی اور اچھے عمل کا خیال نہ ہو اور اسی طرح کسی برے عمل کا ذہن میں اس وقت خیال نہ ہو جس وقت اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی خاطر وہ کوئی عمل کر رہا ہے کیونکہ اگر کسی اور نئے عمل کا خیال اس وقت دل میں ہوگا تو اس میں پھر خلوص نہیں رہے گا اور اگر اپنی کسی کا جو ہے وہ خیال دل میں آئے گا تو اس وقت پھر اس کی کیفیت ممکن ہے خوف کی ہو ممکن ہو ہے کہ وہ جسے جس کہتے ہیں نا اس کو اس کا بدل کرنے کی ہو اس میں خلوص نہیں ہوگا وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب کو بھول جو جائے وہ شخص بھی جو ہے وہ کامل اخلاص کی ایک نشانی ہے اور یہ جو بات ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہم قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے اس میں احسان والا معاملہ جو ہے وہ تقریباً یہی معاملہ بن جاتا ہے کہ انسان جو ہے جب تو انسان نفسانی خواہشات کا اگر کوئی عمل دخل نہ ہو اس عمل کے اندر تو یہ جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا عوام کا اخلاص ہے لیکن جو اللہ کا قرب جن کا جن کو حاصل ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب جو ہے پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کا جو اخلاص ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کی جو ظاہری جو بھی انامات ہیں ان پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی خوش پر نظر رکھتا ہے کیونکہ یہ انسان کو پتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی تو جو سلا اللہ نے فرمایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تو مل ہی جائے گا تو اس لیے اس پہ ان کی توجہ نہیں ہوتی ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ خالص اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی پر ہوتی ہے تو حضرت ابو سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کا میں فرمان جو ہے وہ عرض کر دوں کہ بے شمار وسف سے اور ریاکاری اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان خلوص سے کام لیتا ہے تو اگر ہمیں اللہ کی عبادت کے دوران یا کسی اپنے عمل کے دوران ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں ریاکاری کاری کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے یا ہمیں محسوس ہو کہ وسف سے ہمیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عبادت یا عمل ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص جو ہے اس کی کمی یہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا جیسے اسلام ایمان اور احسان کے حوالے سے میں ایک دفعہ کا کہتے ہیں کہ خلاص کا مفہوم جو ہے وہ کسی چیز کا ممتاز کرنا ہے پہلے سے بہتر ایک خوبصورتی اس میں پیدا ہو جانا اس کا بہت بہتر ہو جانا اور اس کی تین قسمیں ہیں ایک کو انہوں نے نام دیا ہے شہادت اور وہ اسلام میں ہے پھر دوسرے کو کہا کہ اخلاص خدمت ہے اور وہ ایمان میں ہے اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اخلاص معرفت ہے اور وہ حقیقت میں ہے اور یہ وہ احسان والی بات ہو گئی جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی تو اخلاص شہادت جو اسلام میں ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تین نشانیاں ہمیں جو ملتی ہیں وہ کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ احکام الہی جو ہے ان کے مطابق عمل کرنا دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ان سے پرہیز کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ رضائے الہی سے سکون پانا جیسا کہ قرآن میں بھی ہم جانتے ہیں دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو اخلاص خدمت ہے جس کو ہم نے کہا کہ وہ ایمان میں ہے اس کے حوالے سے بھی تین جو ہیں وہ اشارے ہمیں ملتے ہیں ہمارے شارہین اور آئمہ اور بزرگوں کی طرف سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق کو نہ دیکھنا دل میں کہیں بھی یہ بات نہ ہو کہ جی مخلوق کو کی طرف دیکھا جائے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نیک ہیں پرہیزگار ہیں اچھے عمل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے سنت کی پیروی کرنا اور اس کی پاسداری کرنا اس کا خیال رکھنا اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دل میں خیال آنا کہ بھئی یہ جو کہ میں کام کر رہا ہوں یہ اس سے کہیں کسی سنت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو عطاحت ہے اس سے انسان کو حلاوت حاصل ہو اس کو سکون بھی حاصل ہو اس سے خوشی حاصل ہو اور اس کی طرف رغبت پڑے اور جو تیسرا ہے جس کو ہم نے اخلاص معرفت کہا جو ہم نے کہا کہا کہ حقیقت میں ہے یا ہم نے کہا کہ احسان میں ہے اس کے اندر یہ کہ وہ خوف انسان میں پیدا ہو جو انسان کو گناہ سے روک سکے اور وہ امید انسان کے دل میں پیدا ہو کہ جس سے وہ اطاعت پر ثابت قدم رہے میں نے پہلے بھی کئی بار ارض کیا ہے آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ایمان جو ہے اس کو خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے ایمان یہ اب دو باتیں ہو گئی اب صرف خوف کی طرف وہاں پہ بھی گمراہی پیدا ہوتی ہے اور صرف امید کی طرف وہاں بھی گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے دیکھا کہ امید میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تو بڑا غفورحیم ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی لوگ اس امید کو پکڑ کر اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کر دیتے ہیں تو وہ خوف اگر پیدا ہو جائے جو گناہ سے ہمیں روکے اور وہ امید پیدا ہو جائے جو اطاط پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور وہ محبت پیدا ہو ہمارے دلوں میں کہ جو اللہ کے احکامات کے ہین مطابق ہو اس کے باہر نہ ہو تو یہ پھر حقیقت اور احسان کے معاملے میں یہ پھر اخلاص آ جاتا کسی بھی عمل کے اندر ہمارے خلوص کا ہونا ضروری ہے اس میں پچھلے دنوں بھی میرا الگ ایک دو روز پہلے ہی شاید غالباً کسی نے سوال کیا تھا تو اس پہ بھی میں نے عرض کیا تھا جس میں کھا کہ جی آج کل کے ماحول کے اندر جو لوگ لوگوں کی جب ہم خدمت کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی جو ہے تصویریں بنا رہا ہے کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی ان لوگوں کے ساتھ جن کی مدد کر رہا ہے اور رویہ اس کا جو ہے وہ بڑا نامناسب ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ خلوص کی کمی ہے اور خلوص نہ ہو تو پھر وہ جیسا کہ آیت بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھ دی کہ اللہ تبارک کو پہنچتا ہے تو تقوا پہنچتا ہے ہمارا خلوص پہنچتا ہے احادیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ اگر نیت اور خلوص صحیح ہے کام نہ بھی ہو سکا ہو کسی وجہ سے تو بھی اجر ہمیں ملتا ہے اور یہ اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور یہ اجر جو ہے وہ آخرت میں بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص کے درجے پہ, پہ پہنچنے کی توفیق کہا فرمائے لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کوشش کرنی ہے یہ کل ہی غالباً ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ان لوگوں میں نہیں ہونا کہ جو صرف امید کی آس پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو آگے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے دل میں یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب پہ یہ پورا کامل بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم ایک قدم اللہ کی طرف چلے ہیں تو اللہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ قدم ہماری طرف آئے گا اور ہم چل کر آئیں گے اللہ ہماری طرف دوڑ کر آئے گا یہ الفاظ متشابہات میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کو ظاہری معنوں میں نہیں لینا چاہیے لیکن اس سے ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم اگر عمل کریں گے اور خلوص کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے خلوص جو ہے وہ ضرور عطا کر پائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق تھا فرمائے مصلی اللہ علیہ خیر خلقی سید نہ مولانا محمد علیہ وظہب اجمعین برحمتِ